ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذل ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فر تم ان شدید میرے عزیز بھائی اور دوستو انسان کے دل کی کچھ کیفیات ایسی ہیں جو اللہ جََ شاہ کو بہت عزیز ہیں اللہ تعالیٰ اس کے انتہائی قدردان ہیں اور اس پر عظیم الشان انعامات رکھے ہیں اور ان میں کوئی تھکاوٹ یا مشقت بھی نہیں ہے حتیٰ کہ بعض اوقات ان پر کوئی خرچ بھی نہیں ہے کہ نہ اس پر انسان کو کوئی زیادہ لمبا چوڑا خرچ کرنا پڑتا ہے نہ کوئی بہت بڑی تھکاوٹ یا مشقت اس کے ساتھ وابستہ ہے ایک کیفیت ہے دل کی دل کی ایک حالت ہے جو اللہ جل شاہ کو انتہائی محبوب ہے اور پسند ہے اور اس پر اس نے بڑے بڑے انعامات کا اور بڑی بڑی حوصلہ افزائیوں کا اور بڑی بڑی قدردانیوں کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر وعدہ کر رکھا ہے قرآن پاک کی سری آیات اس کے بارے میں موجود ہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا آپ کا طریقہ آپ کا طرز عمل احادیث مبارکہ کے اندر حضرات صحابہ کرام کے واقعات كسرت کے ساتھ اور ہر دور کے اندر اللہ والوں کا طریقہ اور اسوا اس کے بارے بڑا واضح ہے ان پسندیدہ کیفیات میں سے یا ان مطلوبہ کیفیات میں سے ایک مزاج کا یا ایک وصف کا یا اخلاق میں سے ایک, ایک اس کے ایک پہلو کا نام شکر ہے یہ لفظ ہماری زبانوں پر رہتا ہے اور ہم اس کے ظاہری مفہوم سے کوئی بہت زیادہ ناشنا نہیں ہیں کہ ہمیں نہ بتاؤ بالکل ہی کس کو کہتے ہیں لیکن اس کا ایک ہمارا عوامی مفہوم ہے جو ہم لوگ آپس کی گفتگو کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اس کا ایک شرعی مفہوم ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے جو ہمارا عوامی مفہوم ہے اس کا وہ تھوڑا سا مختصر ہے تھوڑا سمٹا ہوا ہے ایک چھوٹی سی حقیقت کے اوپر وہ دلالت کرتا ہے اس کی طرف انسان کو رہنمائی کرتا ہے اور قرآن و سنت میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کے اندر لفظ شکر کو بسا اوقات وہاں پر لایا گیا ہے جہاں لفظ ایمان ہونا چاہیے بظاہر ہماری عقل کے مطابق یعنی ایمانداروں ایمان والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یا ہونے چاہیے وہ وعدے شکر والوں کے ساتھ میں نے یہ دو تین آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان آیتوں کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیجیے پھر ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم شکر کو اس کے وسیع تناظر کے اندر کہ یہ ہے کیا اس کی تعریف کیا ہے اس کے کون کون سے اجزاء ہیں کون کون سی چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اور پھر اپنی طبی اس پر اللہ جلِّ شانو کے انعامات کیا ہیں اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے اور پھر اس کا خلاصہ کیا ہے آج اس مختصر سی نششت کے اندر یہ چار پانچ پہلو اگر اس کے ہم ساروں کو اللہ جل شان سمجھا دیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی پہلی والی وہ یہ تھی کہ اللہ جلّہ شاہ نے فرمایا گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ امت کو بتا دو انبیاء علیہ مسلاط وسلام کا سب سے بڑا کام یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ جل شاہ کے پیغامات بلا کم و کاست بغیر کسی قسم کی قطع برید کے کسی قطر بیونت کے وہ امت تک پہنچایا کرتے تھے الفاظ بھی وہی ہوا کرتے تھے جو اللہ جل شاہ نے ان تک فرشتے کے ذریعے یا القائے قلب کے ذریعے ان تک پہنچائے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی یہ آیات ہم تک پہنچی کہ اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ لوگوں سے یہ کہہ دو امت سے یہ کہہ دو ل شکر تم کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا زیادہ کر دوں گا جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے میں اس کو بڑھا دوں گا بولا ان کفر تم اور اگر تم نا شکری کرو گے تو ان نازابی رشید ل شدید تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے اگر تم میری نعمتوں کے اوپر ناشکری کا مزاج بناؤ گے تو پھر میں پھر میری پکڑ کے مختلف طریقے ہیں اسی نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں اللہ جان جو چیز اپنی اصل میں نعمت ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے وہ زحمت بن جاتی ہے آپ کے مشاہدے ہوں گے تجربے ہوں گے آپ نے مال کو ایک آدمی کے لیے زحمت بنتے ہوئے دیکھا آپ نے اولاد کو ایک آدمی کے لیے عذاب بنتے ہوئے دیکھا کتنے لوگ ہمارے پاس دارالفتاح میں آتے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش یہ اولاد پنگھوڑے میں مر جاتی کاش اللہ دیتا نہ ہم نے بے شمار بوڑھوں کو دیکھا ہے بوڑھیوں کو دیکھا ہے اپنی اولاد کے بارے میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوتے ہیں کاش یہ نہ ہوتی اس قدر لامتناہی قسم کے کی مشکلات اور آزمائشوں کے اندر انسان اولاد کے ہاتھوں پڑ جاتا ہے بعضوں کا تو اولاد تو نعمت ہے یہ نعمت زحمت کیسے بنی اس بندے کے لیے اسی طرح مال اللہ کی نعمت ہے یہ نعمت اس کے لیے زحمت کیسے بنی شہرت اور جاہ عزت ہونا لوگوں میں عزت اور شہرت نعمتیں اللہ چال شان کی لیکن یہی چیزیں بعض لوگوں کے لیے کتنی بڑی زحمت بن جاتی ہیں کتنی سخت قیمت وہ اس کی ادا کرتے بڑی بڑی سزائیں جو لوگوں کو ہوئی ہیں اپنی اس کی قیمت دی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اسباب کے درجے کے اندر کہ اگر وہ شہرت یافتہ نہ ہوتے تو وہ اپنی طبی موت مرتے ان کی شہرت نے ان کو پھانسی کے پھندوں تک پہنچایا تو اس پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مشکل, مشکلیں اور آزمائشیں اللہ والوں پر بھی آتی ہیں اولادیں اللہ والوں کی بھی بگڑتی ہیں اور اور بھی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں انبیاء علیہ و اسلام پر تو بہت زیادہ آئی لیکن گناہوں کے وبال میں گناہوں کی پاداش میں اللہ جانہ کی نافرمانیوں کے نتیجے کے اندر آنے والے وبال اور درجات کی بلندی کے لیے آنے والی آزمائش کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے ایک بنیادی فرق تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی پر مصیبت پریشانی یا آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے گناہوں کی پاداش میں آئی ہے گناہوں کے وبال کی وجہ سے آئی ہے وہ اس کو شدید مسترب اور بے چین کرتی ہے اور جس پر یہ آزمائش گناہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کے درجات بڑھانے کے لیے اللہ جاہ رخ نے اس کے اوپر ڈالی ہے اس سے اس کا ظاہر اس کا جسم تو کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے اس کے دل کے پاس بھی پریشانی نہیں پھٹکتی قلب مطمئن ہوتا ہے اس کا بالکل دیکھنے کے اندر وہ آپ کو مشکل میں لگے گا مثلا کسی کو اللہ شانہو نے غربت کی آزمائشیں ابتلا کیا فقر کی آزمائشیں ابتلا کیا تو ظاہر وہ آپ کو پریشان حال نظر آئے گا اس کے کپڑے اس کا کھانا اس کا رہن سہن اس کا لباس اس کا مکان اس کے احوال میں آپ کو ایک تندستی نظر آئی گی لیکن اس کا دل پریشان نہیں ہوگا اگر آپ کبھی اس کے قریب رہیں گے جا کر اس کے حالات کو دیکھیں گے جا کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کل پریشان نہیں ہے اس کا اور اسی طرح دیگر آزمائشوں کا بھی ہوتا ہے دنیا کے اندر بھی آزمائش میں اور وبال کے اندر فرق ہوتا ہے آزمائش درجات بڑھانے کے لیے ہوتی ہے یعنی ایک آدمی کے لیے اللہ جان نے اس کی کسی نیکی سے خوش ہو کر ایک درجہ متعین فرما دیا کہ یہ اس کا درجہ ہوگا آخرت میں اور دنیا میں مگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا وہ اتنے اعمال نہیں کر سکتا کہ ان درجات کا مستحق ہو جائے تو اللہ جان بسا اوقات اس پر کوئی پریشانی ڈال کر اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن یہ پریشانی اس کے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی اور یہ پریشانی اس کے کسی گناہ کا وبال نہیں ہوتی تو شکر ان نعمتوں میں سے ہے جس پر اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ اگر تم کرو گے تو میں اس پر وہ نعمتیں بڑھا دوں گا اور اگر تم نہیں کرو گے شکر تو ان نہ عذابی لشدید تو پھر میرا عذاب میری پکڑ بڑی سخت ہے اور اس سے بڑی سختی دنیا کے اندر جو آتی ہے آزمائش اس کی وہ یہی ہے کہ نعمت میں سے اللہ جل شاہ اس کا نعمت پناہ نکال دیتے ہیں اور اسی نعمت کو اس کے لیے وبال اور اس کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں اس کی بے شمار مارے ہمارے سامنے موجود ہیں دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ جل شاہر نے فرمایا کہ ماں یعن اللہ بےآذاب کو اللہ جل شاہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ما یا اللہ الماحب کو اللہ چل شاہ تمہیں پریشان کر کے تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم و اگر تم شکر گزار ہو اور صاحب ایمان ہو تم یعنی ایمان شرط کہا وہ تو ظاہر بات ہے کہ آخرت کے اندر بچنے کی اور آخرت کی نجات کی لازمی شرط ایمان ہے اس کے ساتھ دوسری جو چیز ملائی وہی کہ شکر اگر اس کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہوں. تو شکر کہتے کس کو ہیں شکر اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اپنے محسن کے لیے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے جس نے اس کے اوپر انعام کیا ہے انسان کے دل کے اندر اس کے لیے محبت اور احسان شناسی کا جذبہ ہو دل سے وہ تسلیم کرے کہ یہ اس کی عطا ہے اور زبان کے اوپر کلمہ شکر زبان سے بھی وہ اس کا اظہار کرے کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے چاہے وہ مال و دولت ہے چاہے وہ کوئی عہدہ اور منصب ہے چاہے وہ دنیاوی فراخی اور کشائش ہے دنیا کی نعمتیں ہیں چاہے وہ اولاد ہے چاہے وہ کوئی عزت و شرف ہے کیا یہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ ہے یا ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں بائی برت یا اللہ جل شاہ کا انعام ہے اللہ کی عطا ہے بغیر استحقاق کے بغیر کسی حق کے آپ ہمیشہ اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ جو چیز اللہ جل شاہوں نے آپ کو دی آپ سے ہزار درجے بہتر لوگوں کو نہیں تھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو انعام مجھ پر اللہ کا ہوا ہے اگر یہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہو اگر یہ اہلیت کی بنیاد پر ہو قابلیت کی بنیاد پر ہو استحق کی بنیاد پر ہو تو فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ مستحق فلاں شخص مجھ سے زیادہ قابل اور اس وہ زیادہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہوتی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ خالص انعام الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو زبان کے اوپر اس کا کلمہ شکر بھی ہو اور تیسری چیز یہ کہ انسان اپنے عمل سے بھی یہ ثبوت دے کہ وہ شکر گزار ہے یہ صرف دل کی کیفیت کو شکر نہیں کہتے صرف زبان کے بولوں کو بھی شکر نہیں کہتے جب تک یہ تینوں چیزیں مل نہ جائیں کہ دل کے اندر انتہائی درجے کے اندر انسان ممنون ہو شکر گزار ہو اور زبان کے اوپر کلمہ میں شکر ہو اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا اظہار کرے اور اس کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے اس کا عمل بھی اس بات کی حقیقت کو واضح کر رہا ہو کہ یہ بندہ شکر گزار ہے پھر مفہو میں شکر کے پانچ اجزاء ہیں یعنی پانچ حصے ہیں اس کے پانچ شکلوں کے اندر یہ ادا ہوتا ہے اسی سے آپ اس کو نکالیں سب سے پہلے چیز تو قلب کی کیفیت دلوں میں جھانکنا چاہیے اپنے دلوں سے میں محسوس کرنا چاہیے اس بات کو کہ دل اللہ جل شاہوں کی شکر گزاری سے کتنا لبریز ہے جس آدمی کا دل اللہ کے شکر سے لبریز ہو جاتا ہے وہ سبب اور وسیلے کی وجہ سے یا خود حدیث شریف اس کا ذکر آتا ہے اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے جو بات میں بھی کروں گا آپ اس کو ذرا اس پہ غور کیجئے گا حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذریعے سے نعمت پہنچی ہے جو سبب بنا ہے اس کا ظاہری انسان اس سبب کی بھی قدردانی کرے چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور ہو مگر اس سبب کو حقیقی چیز نہ سمجھے یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کے گھر کے اندر ڈاکیا منی آرڈر لے کر آئے تو ایک خوش اخلاق آدمی اس ڈاکیے کا بھی شکریہ ادا کرے گا بھائی جزاکم اللہ تم لے کر آئے اگرچہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے وہ اس کی نوکری ہے لیکن خوش اخلاق لوگ جن کو اللہ نے اچھے اخلاق سے نوازا ہوتا ہے وہ پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرے گا لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ رقم مجھے ڈاکیے نے دی ہے اس نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے اس مشقت کی وجہ سے جو اس نے اٹھائی ہے کہ وہ ڈاک خانے سے لے کر میرے گھر تک لایا سائیکل کے اوپر دوپہر کے اندر گھنٹی بجائی اور میرے حوالے کی اور اسے دستخط کیے لیے یہ مشقت اور یہ محنت تو ڈاکیہ نے کی ہے اس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے لیکن حقیقی طور پر شکر گزار وہ اس کا ہوتا ہے جس نے وہ منی آرڈر بھیجا ہوتا ہے اور یہ اس کو پتہ ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے پاس جو نعمتیں آتی ہیں تو ڈاکیہ کے طور پر بہت سی مخلوق اس کے اندر استعمال ہوتی ہے بہت سے لوگ اس کے اندر ان کی ڈیوٹیز اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں صرف انسانوں کی نہیں جانوروں کی بھی لگی ہوئی ہیں فرشتوں کی بھی لگی ہوئی ہیں اور بھی کائنات کے اندر ایک اللہ کا نظام ہے پوری کائنات اس انسان کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی پوری کائنات بارش بادلوں سے برس رہی ہے کنو سے پانی مل رہا ہے کتنے ذرائع ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو ایک اس میں انسان بھی ہوتے ہیں حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم تک کوئی نعمت کسی انسان کے ذریعے پہنچی ہے تو اس انسان کی بھی قدر شناسی کرو مگر حقیقی شکر اللہ جل کا ہوگا مومن کی نگاہ کبھی بھی حقیقت سے نہیں ہٹے گی اور کبھی بھی وہ انسانوں کو اس کا اصلی محرک نہیں سمجھے گا یہ نہیں سمجھے گا کہ انسان نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا اگرچہ اس کی قدر دانی کرے گا اصل فائدہ اللہ جل شاہ کی جانب سے ہی وہ سمجھے گا تو پہلی چیز جو شکر کے اندر ہے وہ دل کی کیفیت ہے سب سے پہلے اس کو دل کا شکر کہتے ہیں انسان کا رواں رواں شکر ادا کرے بڑے مشہور بزرگ تھے حاجی امداد اللہ صاحب ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں ہندوستان کے بیشتر بزرگوں کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ان کو مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے تھے انہوں نے اپنے ایک خاص مرید کو جو بعد میں بہت بڑے عالم بھی بنے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی پانی ٹھنڈا پیا کرو گرمی کے اندر کہ جب ٹھنڈا پانی بندہ پیتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے اللہ کا شکر نکلتا ہے لیے یہ کیفیت یعنی نعمت کا استعمال اس نیت سے کہ جو خاص تسکین آپ نے دیکھا جب آپ بہت گرمی کے اندر آپ شدید پیاس کے عالم کے اندر ہو اس وقت اگر آپ پانی پئیں تو آپ کی ساری رگوں کے اندر ایک ٹھنڈک دوڑتی بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے تو اس وقت آپ بتائیں کہ انسان اگر شکر گزار ہو تو کس کا ہو اگر اس کو حقیقت اور معرفت حاصل ہو تو اس کا رواں رواں اس کے جسم کا بال بال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یہ تسکین کی کیفیت اللہ جرون نے اس کو عطا فرمائی تو ایک دل کا شکر ہے دوسرا زبان کا شکر ہے کہ انسان زبان سے بھی کلمہ شکر ضرور کہے جب بھی کوئی بندہ آپ کو آپ کی کسی نعمت پر مبارک مبارکباد دے تو آپ کی زبان سے اس پر اللہ کی اللہ کے شکر نکلنا چاہیے یہ کہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی عطا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اضافہ کرتے تیسرا شکر انسان کا اس کے سارے اعضا کا پورے اس کے جسم کا شکر ہے اور یہ سب سے مشکل شکر ہے دل میں بھی آپ سمجھ لیں گے زبان پر بھی عادت ڈالنے تو بن جائے گی اعضا کا شکر اس لیے مشکل ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کیا جائے اصل شکر یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے اس آنکھ سے کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے کے اندر آتا ہے تب آنکھ کا شکر ادا ہوگا آنکھ کا شکر زبان سے صرف نہیں ادا ہو سکتا کہ شکر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں اللہ کا یہ بالکل اس کا حصہ ہے میں نے کہا کہ سب سے پہلے دل کا شکر پھر زبان کا شکر یہ دونوں کے بعد ابھی شکر مکمل نہیں ہوا کان اللہ کی نعمت ہے اس کان کو اللہ جل شانح کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا کان کا شکر زبان اللہ کی نعمت ہے اس زبان کو اللہ جل شاہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا زبان کا شکر مال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس مال کو اللہ جل شعلوں کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کرنا ایسی جگہوں میں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے اسراف میں تبذیر میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان سے ایسی چیزیں خریدنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا اس کو اڑانا اور لٹانا یہ اس مال کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کرے اولاد اللہ کی نعمت ہے اولاد کا شکر یہ ہے کہ اس کو بندہ دین پر لگائے اگر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بے دینی کے ماحول کے حوالے کرے بندہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے حدیث شریف کے اندر تو یہودیوں اور مجوسیوں اور نصرانیوں کے بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی مسلمان پیدا ہوئے تھے یہ بھی فطرت پہ پیدا ہوئے تھے یہ ان کے ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو نصرانی بنایا جنہوں نے ان کو یہودی بنایا جنہوں نے ان کو مجوسی بنایا بچہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو پیدا دین فطرت کے اوپر ہوتا ہے اس کا ماحول اس کی فضا اس کے والدین یہ اس کے بارے میں طے کرتے ہیں ان کا وہ اس کا رخ کیا ہوگا تو اگر انسان کو اللہ جل شاہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو اگر وہ بچپن سے اس کے لیے فکر اور تردد کرے گا کوشش اپنی کرے گا نتائج کا انسان مکلف نہیں ہے اس لیے کہ نتائج تو انبیاء علیم وسلاط والسلام کی اولادوں میں بھی نافرمان اور کافر نہیں نکلے نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت لط علیہ السلام کی بیوی خود حضرت علیہ السلام کی بیوی اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ میری جب اللہ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں کشتی کے اندر نو علیہ السلام سے تو ان کو فوراََ اپنے اہل کو تو انہوں نے فوراََ خیال آیا کہ بیٹا بھی تو گھر اہل میں سے تو ہے اللہ نے فرمایا ان نلئی من انََََََََََلک یہ آپ کے اہل میں ہی نہیں ہے ان عمل غیر صالح اس لیے اس کا عمل ہی صالح نہیں ہے اس کا عمل نیک نہیں ہے اس کی آپ سے نسبت جو جسمانی نسبت تھی کہ آپ کا بیٹا ہے وہ اس کے اس کے عمل نے اس کو اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا نبی کا بیٹا ہو کر بھی لیکن انبیاء نے مسلاط والسلام نے کہ اولاد اگر ایسی ہوتی ہے تو وہ تو اپنے اس اختیار کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ جرم نے ہر انسان کو دیا ہے نبی تربیت کے اندر کمی کو تاہی نہیں کرتے نبی ان کو دین کے رستے پر چلانے میں اور دین پر ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے باقی اللہ کا ایک نظام ہے کہ دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا اختیار ہر انسان کو دیا ہے اندین اما شاکر اما کفورا اللہ کہتے ہیں ہم نے رستے دکھا دیے اب چاہے دائیں جائیں یا چاہے بائیں جائیں چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو نہ بنے تو تیسرا شکر کا جز یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اپنے اعزا سے اللہ جانو کی نا جس چیز کو بھی سمجھے ہم نے نافرمانی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی جس چیز کو بھی چاہے وہ جسم ہو آنکھ ہو کان ہو زبان ہو ہاتھ ہو پاؤ ہو اولاد ہو یا مال ہو عہدہ ہو یا منصب ہو عزت ہو اگر اس کو اللہ کی جس طرح بعض لوگ اللہ نے ان کو عزت دی ہوتی ہے اپنی اس عزت کے ساتھ وہ غلط طرف کھڑے ہو جاتے ہیں غلط سمت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں غلط لوگوں کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اس نے اپنی عزت کا شکر ادا نہیں کیا اپنی عزت کی ناشکری کی اس عزت کو اللہ جل شاہ ذلت میں بدل دیں گے بس اوقات دنیا میں اور نہیں تو آخرت کے اندر تو چوتھی تیسری چیز یہ ہے چوتھی چیز جو حدیث شریف میں آئی کہ انسانوں کا بھی شکر ادا کرو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صحیح معنوں کے اندر انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا انسانوں کا شکر کیا جس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے چاہے وہ مادی فائدہ ہے چاہے وہ روحانی فائدہ ہے چاہے وہ علمی فائدہ ہے چاہے وہ کسی قسم کا بھی احسان اور مہربانی ہے والدین کے حقوق اسی وجہ سے آتے اساتذہ کے حقوق اسی وجہ سے آتے ہیں. مشائق کے حقوق اسی وجہ سے آتے ہیں یا جو بھی آپ کے کی کسی فائدے کا باعث بنا ہے اس کا اس کا اصل میں اس کی قدر اس کی قدر کو شکر کہا گیا ہے کہ اس کی قدر دانی کریں کبھی اس کو ناشکری کے لیے ان میں استعمال نہ کریں آج ہی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ حضرت مجدد الفسانی کا نام تو احمد تھا نا آپ کو پتہ ہے ان کو مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں الف ہزار کو کہتے ہیں ثانی کہتے ہیں دوسرا ہزارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کو ہزار سال جب پورے ہو گئے تھے تو حضرت مجدد کی پیدائش ہوئی تھی اور دین اکبر کا جو دین الہی تھا جس نے پورا اسلام کا اسے نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا اللہ جہ نے اس دین الہی یا دین اکبری کی جو اصلاح کا کام ہے اور دین محمدی کی دوبارہ احیاء ہندوستان میں وہ حضرت مجدد الفسانی سے لیا اس لیے احمد سرہندی کا نام ہی مجدد الفسانی پڑ گیا کہ دوسرا ہزارہ دوسرا ہزارہ جب شروع ہوا اسلام کا تو اس کے مجدد تھے جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے تصنیف کچھ لکھ رہے تھے پرانے زمانے میں جب وہ سیاہی والے قلم سے لکھا جاتا تھا تو اس قلم سے جب لکھتے تھے تو اس کی نب کو چیک کرنے کے لیے انگوٹھے پہ لگائے انگوٹھے کے ناخن پہ لگاتے تھے نب کو چیک کرنے کے لیے کہ نب ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس طرح انہوں لگا کر چیک کیا ہوگا تو اس کے بعد وہ اسی طرح بیت الخلاء میں چلے گئے بیت الخلاء میں جا کے دیکھا تو سیاہی انگوٹھے پہ لگی ہوئی ہے تو فورن باہر نکلے اور ہاتھ دھویا اور کہا کہ یہ جو سیاہی ہے یہ علم کی تصنیف و تعلیف کا ایک ذریعہ ہے اس سیاہی کے ذریعے ہم نے حروف پڑھے ہیں اور ہم نے اس کے ذریعے حروف لکھے ہیں اس کو بیت الخلاء میں لے جانا بے بھی سمجھتا علم کے ادب کے خلاف کہ اسیاہی اس کے ہم پر احسانات ہیں ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسیاہی اس کے ذریعے پڑھا ہے اور جو لکھا ہے سیاہی کے ذریعے لکھا ہے اس کو ہاتھ دھو کر ناخن کو دھو کر پھر بیت الخلاء میں تشریف لے کر گئے تو جن لوگوں کے اوپر ہمارے استادوں کے استاد تھے اب تو یہ واقعات ایسے افسانے لگتے ہیں افسانے جیسے کوئی سنا رہا ہوں ان کو امام العصر کہتے ہیں آیت من آیت اللہ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کتابیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں آپ نے اگر کسی کتب خانے میں جائیں تو آپ کو دینی کتابیں جو نظر آئیں گی ان کا سائز بڑا ہوتا ہے عام کتاب سے اتنی بڑی بڑی کتاب ہوتی اس کے ہاشیے بھی ہوتے ہیں ہاشیے یوں تھوڑے سے ٹیڑے ہوتے ہیں یوں کر کے صفحے کے چاروں طرف لکھا ہوا ہوتا ہے اور ٹیڑھا میڑا لکھا ہوتا پرانے زمانے میں کاغذ بہت قیمتی ہوتا تھا کوئی حصہ چھوڑا نہیں جاتا تھا بڑا مہنگا کاغذ ہوتا تھا اسی لیے کتابیں چھوٹے حروف ہوتے تھے اور ہاشیوں پر بھی چاروں طرف کاغذ کے گویا لکھا جاتا تھا ان کے شاگردوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے کتاب سامنے رکھی ہوتی تھی زیادہ پرانے زمانے کے آدمی نہیں ہے انیس سو بیالیس میں ان کا انتقال ہوا ہے غالباً اڑتیس میں یا بیالیس میں ستر پچہتر سال ہوئے ہوں گے کہ جب کتاب کھول کر سامنے فقہ کی حدیث کی تفسیر کی جو بھی کتاب ہوتی تھی کتاب جب سامنے کھول کر رکھتے تھے تو کہتے ہیں اس حاشیے کی وجہ سے کتاب کو نہیں موڑتے تھے خود مڑ کر دوسری طرف جا کر وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے میں خود کو کتاب کے گرد گھماتا ہوں کتاب کو نہیں گھماتا اپنے ہاتھ کے اندر جس طرح کے اب ہم مناظر دیکھتے ہیں اب تو نئی نسلیں میرے خیال ہے وہ وقت آ گیا کہ یہ قرآن پاک کو بھی یوں ہاتھوں کے اندر پکڑ کے بستروں میں لیٹ کے پڑھیں گے شاید جیسے ناول پڑھتے ہیں جیسے افسانے پڑھتے ہیں اور یہ مناظر ہم تو ابھی ہمارے عجم میں تو نہیں آیا عربوں کے اندر تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں حرم شریف میں آپ کیا مناظر دیکھتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے دل انسان کا ایسے کٹتا ہے سارا دن ہم ان سے قرآن ادھر اٹھاتے ہیں کبھی فرش سے اٹھاتے ہیں کبھی آ... ان کے قالین سے اٹھاتے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں اٹھایا قرآن دو نفل پڑھنے قرآن زمین پہ رکھا اور نفل شروع کر دی ہمیں سارا وقت ادھر ادھر قرآن دیکھنا پڑتا ہے پھر دیکھ اس کی وہ ہستے بھی ہیں بعض اوقات کہ ان اجمیوں کو دیکھو یہ قرآن کا کیسا احترام کرتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے یہ شاید ویسے کرتے ہیں تو تیسری چیز جو اس کے ساتھ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسانوں کا اور سارے ذرائع کا شکر ہو دل کے اندر حضمولا شرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعمت کے استعمال کے لیے اللہ نے دائیں ہاتھ دیا ہے اسی لیے انسان دائیں ہاتھ کے استعمال کا کہا گیا اور بائیاں ہاتھ انسان کو Uh, استنجے کے لیے اور ان چیزوں ان کاموں میں استعمال ہوتا ہے مولانا تھانوی رحمتہ اللہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو پیسے جو اللہ کی نعمت ہے کبھی بائیں ہاتھ سے نہ لیے ہیں نہ دیئے ہیں ہمیشہ اس کو میں نے دائیں ہاتھ سے دیا اور دائیں ہاتھ سے لیے کہ اس کو دیتے ہوئے بھی اور لیتے ہوئے بھی, بھی مجھے یہ احساس رہے کہ اللہ کی نعمت نعمت الہی ہی ہے اور نعمت کی قدر ہونی چاہیے انسان انسان کو اللہ کے سامنے ایسے اس کی نعمتوں سے برتاؤ ایسا ہو کہ اللہ جل شانہو دیکھیں کہ یہ انسان قدردان ہے میری نعمت کا اس کی نعمتوں میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں. اس کو بڑھا دیتے ہیں اللہ جل شانہو اس کے لیے اور پانچویں چیز یہ ہے چار بتا دی میں نے آپ کو پانچویں یہ ہے کہ انسان اس نعمت کی شکر گزاری کے جذبے کو اللہ کی طرف سے سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے اگر اس کو نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق میسر ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو بھی اللہ کی احسان سمجھے اللہ کی عطا سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فصیح اللسان تھے اور انہوں کت... نے فرمایا انا افسح العرب میں عرب کا سب سے عرب خود عربی خود کتنی فصیح زبان ہے فرمایا میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں آپ کی آپ نے فرمایا ال... کلمات اللہ ملا اخسی یا اللہ میں تیری صلاح کا حق ادا نہیں کر سکتا یعنی میں جو الفاظ بھی ادا کروں میں جتنے بڑے بڑے الفاظ لے کروں لا افسی صلاح علیق یا اللہ میں تیری صلا گوئی نہیں کر سکتا انت کما افنئی تعلیٰ نفسك یا اللہ تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنی خود تعریف کی ہے ہم نہیں کر سکتے تیری تعریف ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس وہ ظروف وہ نہیں ہے وہ آلات نہیں ہیں جس سے ہم تیری تعریف کریں انت کمافن تعلیٰ نفس یا اللہ تو نے جیسے اپنی تعریف فرمائی ہے خود تو ویسا ہی ہے تو انسان اپنے اپنی نعمتوں کو اور اس کے احساس کو اللہ جلشانو کی عطا سمجھے اور اداؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب ان کو اعملوا امل ال داؤد شکر اللہ نے فرمایا کہ آل داؤد شکر ادا کرو تو کہا یا اللہ کیسے شکر ادا کروں تیرا شکر ادا کرنے کی تو مجھ میں تاب نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہی شکر ہے جو تون نے کہا یہ جو اپنی بے بسی اور آجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تیرا جیسا شکر ادا ہونا چاہیے ویسا شکر میں ادا نہیں کر سکتا اپنے اسی ایجز کا اپنی بےبسی کا جو تو نے اظہار کیا یہی میرا اصل شکر ہے تو انسان تمام شکر کے دل سے بھی کر کے زبان سے بھی کر کے اعضاء سے بھی کر کے لوگوں کا بھی کر کے ذرائع وسائل اور اسباب کا بھی کر کے یہ ساری قسم کا شکر ادا کر کے پھر اللہ کے قدموں میں گر پڑے کہ یہ اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا میں چاہوں بھی تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا آخری بات یہ عرض کروں کہ اللہ جل شاہوں نے نمبیا علیہ وصلاط والسلام کی جو تعریف کی ہے اس میں جد الانبیاء کہلاتے حزب ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ اور اتنے بڑے واقعی اتنے بڑے نبی ہیں کہ آج دیکھیں تینوں آسمانی مذاہب اپنے آپ کو ان کی جانب منسوخ کرتے ہیں اسلام بھی عیسائیت بھی اور یہودیت بھی تینوں مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیمی ہی کہلاتے ہیں آج کل دنیا میں ایک اصطلاح ہے ابراہیم مذاہب کی تو جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم مذاہب سے تینوں مذاہب اسلام عیسائیت اور یہودیت لیتے ہیں اللہ شانوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان ابراہیم اکا امہ کہ ابراہیم اپنی ذات میں گویا پوری امت تھے اتنی وسعت تھی ان کے اندر ان کے پیغام کے اندر اتنی افاکیت تھی ان کی تعلیمات کے اندر اتنا اتنی اس کا پھیلاؤ تھا گویا ایک فرد تھا لیکن پوری امت تھی پانچ صفات ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی اسی آیت کے اندر اس پہ اللہ کے دو انعامات بیان کی ایک ہی آیت کے اندر پہلی بات ان ابراہیم کان امتن امت تھے وہ تھی افاکیت تھی قان للہ پورے طور پر اللہ جانو کے سامنے جھکا ہوا انسان مکمل طور پر جو سرنڈر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے رنگ کے اندر رنگ چکا ہو گویا دوسری بات فرمائی کانت اللہ تھے تیسری بات فرمائی حنیفا حنیف تھے حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے جو آدمی اپنی امیدیں توقعات کاٹ کر صرف ایک اللہ کے آگے یکسو ہو جاتا ہے اس کو حنیف کہتے ہیں تو پہلی فرمائی کی امت تھے قان تھے حنیفن تھے شاہر اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے اللہ تعالی کی نعمتوں پہ کیا تھے شکر گزار تھے انعام اللہ نے کیا فرمایا اجتباہ اللہ فرماتے اس طرح جو اس کو جو پورا کر لے کہ وہ حنیف ہو جائے وہ شاکر ہو جائے وہ قانت ہو جائے وہ پوری امت کی طرح ہو جائے تو اللہ نے اجتباہو. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو چن لیا وہ ہدا ہو مستقیم اور پھر ہم نے اس کو ہدایت کے رستوں کیسا چنا صرف ان کو نہیں اولادوں کو دیکھیں کیسی اولاد دی نبی در نبی در نبی در نبی, در نبی ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی نبی اسحاق بھی نبی, نبی اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی ادھر سے اسماعیل کی اولاد میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے اجتباؤ یہ اللہ کی اجتباعیت ہوتی ہے اس کو اللہ چنتا ہے صرف اس کو نہیں نسلوں تک اللہ جل شانہ اس خیر کو اور اس فضل کو پہنچاتا ہے اللہ جل شانہ میں صحیح معنوں کے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ